بس الرحم الرحمۃ اللہ صحمۃ الحمد اللہ السّلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک حضرت مکتب حضرت سگن موسمہ میں موجود تمام خران اور مکتبہ میر دانیال شہید میں موجود خوران گرامی آپ سب سے موسی باپ کی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ <سلام> در شکو الحمد میں سے باب و امرمعروف نحمن کر درس نمبر تین اور یہ اس باب کا آخری درس ہے چونکہ مختصر باب ہے اس سلسلے میں اور امیر و معروف کے بارے میں جو امیر معروف کرنے والے کے شرائط اور جن کو کیا جاتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا بہت بحث کل گزر چکا اور اس کا آگے وغیرہ فرمانی بھئی عام امور میں جیسے کہ نماز روزہ حج ہے جو سب کو پتہ ہے یہ چیز واجب ہے یہ چیز حرام ہے یا جیسے شراب نویشی وغیرہ اور دوسرے حصق و حجور جو سب کو پتہ ہے ان میں شاست فرماتے ہیں ہر مسلمان کو چاہیے دوسرے مسلمان جو ان گناہوں کا یا واجبات کو چھوڑیں یا ان گناہوں کو مرتبہ ان کا معروف کر سکتے ہیں اور سب کو کرنا چاہیے لیکن جو خاص امور میں وہ کل بتایا جو ہے وہ خاص لوگ کے ہمیں معروف کریں عام عوام ہر چیز میں ہاتھ نہ ڈالیں جن کو انہیں حقیقت کا پتہ نہ ہو اور عالم اسلام کے اندر وہ مسائل اختلاف ہی ہو تو جو لوگ حقیقت کو جانتے ہیں وہ ہمیں معروف کریں جو نہ جانتے نہیں کر لیں عام امور میں ہر مسلمان ایک دوسرے کو عام عوام کا معروف کر سکتے ہیں شخص یہ جی فرما فرماتے ہیں والا یا جو جو ظالق یعنی معروف نے مل کر کرنے جائز نے لامت عام عوام کو عام عوام کو امین معروف مل کر کرنے جائز نہیں ہاں کچھ شدم جائز اللہ اللامہ مگر عام عوام کو عام عوام کے لیے امن معروف کر سکتے ہیں پھر عمور العامہ عمر عامہ میں عمر عامہ میں, آم میں سے اب دو طرح کے آم یعنی وہ عمور جو سب جن کے بارے میں سب کو علم ہے جن پہ سب مبتلا ہے وہ حکومت تمام مسلمانوں سے ملبوط ہے مرد و سے ملبوط ہے ہاں جی اور اور وہ امور جو ہے طارباً وہ واجبات یا محرمات ہو تاریباً سارے مسلمان بالغاقی لوگ جھانتے ہیں جیسے پانچ بات کے نمازوں کو واجب ہونا رمضان کے روزے کے واجب ہونا عاش کا واجب ہونا ہاں جی چیزیں واجبات میں سے اور اسی طرح جو حرام چیزیں شراب پینا ہاں بے آئی آئی کے کاموں میں مرتخب ہونا اور جھوٹ جوٹ یہ ساری چیزیں شراب نوشی اور اس طرح رشوت خوری ہاں جی حرام خوری ہے سب جو حرام چیزیں سب کو پتہ ہے تو تو ان پام امور میں عام عوام بھی ایک دوسرے کو امر معروف کر سکتے ہیں شاید یہی استحاظ فرمت لاء جائز نزال امر معروف کا کرنا احتساب کرنا لام عام عوام کا عر الامہ مگر عام عوام عام عوام کو کر سکتے ہیں کس میں فی امور لامہ عمور عامہ میں اب عمر احمد میں کا مثال دی جائے جو جن میں جو ہے سکھ تو و تمام انسانوں کے لیے وہ احکامات اور تمام طالباً اکثر غافل واقع ان احکامات کے حکم کو جانتے ہیں جیسے عمر عامہ سے مثال پہ عام عوامر میں سے جو طارم صاحب کو پتہ ہے ان میں کچھ عوامر میں سے کچھ نواہی میں سے ہیں تو من العوامل جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور وہ عمر عامہ میں سے ہے ہر کوئی جانتے ہیں فخر جمعہ جیسے جمعہ جیسے جمعہ کی نماز جو ہے مردوں پر فرض ہے ہر مسلمان مرد و رد ہیں جمعہ جو ہے صحیح سالم مرغوں پر جو جنوں کا سسنا ہے اس کے علاوہ سب پر واجب ہے فرض ہے والجماعت اور اسی طرح پانچ وات کی جماعت جو ہے مردوں پر فرض کفائی ہے وید و اور جماعت چھوڑنا جو ہے باعث اگونا ہے پھر سلوات المکتوبت مکتوب فرض فرض نمازوں میں جماعت جو ہے مردوں پر عوامل میں سے اللہ طرف سے حکم ہے جماعت میں شامل ہونے کا جب تک شریع حضور نہ ہو مردوں کے لیے جماعت میں آمدن بیدنی کسی شریع حضور کے جماعت میں شریع نہ ہونا گناہ ہے شاہ سر علیہ رحمٰن باب و میں کہا ہے کہ اگر آپ اللہ کے حضور میں ہاں مورز غضب واقع ہونا نہ چاہیں اور اللہ کے قہر شامل حال نہ ہونا چاہیں اللہ کے رسول کا تو تم بہانہ سازی کر کے جماعت ترک نہ کرو فرمایا ہاں جی تو لہذا جو ہے جیسے عوامر میں سے جیسے جمعہ جو جمع جمع کی نماز وال جماعت اور جماعت کی نمازیں جماعت نماز جماعت فلوات المکتوباد مکتوب الفرض فرض, فرض سلوات صلوات کی جمع فرض نمازوں میں جیسے جماعت ہاں جی یا عوامر میں سے مسلمانوں پر اور نوائی اور وہ وہ عمرامہ جو نہیں کیا ہے اور سب کو پتہ ہے نواہی میں سے عموما عامہ میں سے جو نواہی ہیں عام عوام کو پتہ ہے کہ یہ چیز نہ یہ شریعت میں منع ہے کرنے سے اتکاب کرنے سے وہ کیا ہیں اور جس میں ہر ایک دوسرے کو نہیں من کر سکتے ہیں عوام بھی جیسے کشرویل خمری ہاں جیسے شراب پینا سب کو پتہ ہے حرام ہے تو لہذا ہر کوئی دوسرے کو نہیں من کر سکتے ہیں اس کے علاوہ شاعری مسکراہ شاعری یعنی تمام دوسرے تمام نشاور چیزیں آج کے چرس ہیں آفیونیں ہیں دوسرے جو ہے نشاور چیزیں جو انسان کے دماغ کو جو ہے معطل کر دیتے ہیں ہاں جی مشق نشے کا شکار کر دیتے ہیں وہ تمام چیزیں حرام ہیں اور تمام عوام جانتے ہیں تو ایسے امور میں ہر کوئی دوسرے کو نحمن کر, کر سکتے اسی طرح ومین البداعی بتعتی لوگوں میں سے کوئی بتعتی حرکات کرے کر جیسے کل معلّہ آتے ہیں جو ہیں خود کو ولا بظاہر دینے میں بیوقوف دکھانا یعنی ولا کے خود کو اللہ کے بڑا عاشق و دیوانا شکرنا اندر سے حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے دنیا کے جو ہے ٹھاک ٹھوک اور مکین اور دوکھوں سے لوگوں کا مال رونے والا اور جو ہے ہر ان کے حص و فجور کا شکار ہے۔ تو معلّہ کے خود کو اندر سے کچھ نہیں بظاہر خود کو بڑا خدائی دکھانا اللہ کا بہت بڑا عاشق دکھانا بظاہر ہاں جی و القندردردر یہ بھی تصوف کے مختلف گروہ لوگ ہیں قلند جو قلندر وہ جو ہے پھر ہندی جیسے شابال قلندر وغیرہ سے منسوب ہے حیدر تعلی سے منسوخ ہے یہ لوگ جو ہیں خود کو بہت بڑا اللہ والے دکھاتے ہیں ہاں جی قلندر کا بہت بڑا عاشق اور اس طرح دوسرے تذر کے مختلف حقوں میں لوگ ہوتے ہیں خود کو یہ علی مدد کرتے پھرتے ہیں بہت بڑا علی کا عاشق جبکہ نماز روزہ حرچ ہر کے ان عبادتوں سے محروم خالی کوئی عبادت نہیں کرتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہے بیتاتی لوگ ہیں جو شریعت کے بالکل نہیں ہیں صرف ہو حق کرتے پھرتے ہیں یالی کہتے پھرتے ہیں جیسے پاکستان میں سن وغیرہ میں یا پنجاب کے شہر بازار میں چیزیں زیادہ ہاں جی عالم ددر سلام کی جگہ پر بھی یا مدر بولتے ہیں بلکہ نماز رضے کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو یہی لوگ جو ہے حیدر ایک اندر ہیں لوگ ہیں ان کو بھی نہ ہی منکر کرنے سے کاموں سے روکنا ہر ہر مسلمان نہ روک سکتے ہیں کیونکہ یہ منکرات میں سے واشاعر الفااہشات اس کے علاوہ دوسرے تمام گناہیں فشق و حجور ہاں جی ان سے بھی لوگوں کو روکنا بے حدہ کام خواہش کے محتمانے کے پھر بے حیائی کے کام گناہ حجور ہیں جی بےحدہ کام یہ تمام جو شریعت کے منافع ہیں ان تمام چیزوں سے جو ہے عام عوام بھی ایک دوسرے کو روک سکتے ہیں، نہیں منقر کر, کر سکتے ہیں。مثلا خواتین میں جو ہے پردے کا مسئلہ ہے بھائی خواتین میں سے آپ لوگ جانتے ہیں فیوت کی روشنی میں ہاں جب نامحرم سامنے ہو تو خواتین کو جو ہے اپنی سوائے چہرے اور ہاتھوں کے کلائیں سے نیچے پاؤں کے ٹہنوں سے نیچے لگو باقی اعضا اگر ظاہر ہے چادر کے نیچے نہیں ہے لباس کے نیچے نہیں ہے تو وہ گناہ ہے نواحی میں سے منحت میں سے اور اس میں آپ کسی کو نہیں من کر کر سکتے ہیں خاتون آپ کے ساتھ بازار میں ننگے سر جا رہے ہیں ہاں آپ اس کو نہیں من کر, کر سکتے ہیں یہ گناہ ہے چادر سر پہ رہنا چاہیے ہاں جی اس طرح یہ بیماری جو ہماری بہت زیادہ ہے میں آج کل جیسے شادی کا وقت آیا ہے ویسے تو نماز پر چادر رکھتے ہیں تو شادی کے حال میں آتے ہیں جبکہ وہاں پر مرد عورت سب مخلوط مذہبی جگہوں پر مخلوط میں ہوتے ہیں ہاں جی وہاں چادر مادر سب کو چھٹی ہو جاتی ہے تو عزاء نگرامی ہاں جی خوشی کا مطلب گناہ کرنانی ہے ہمارے علمہ علوید علیہ وسلم تعلیماتی روشنی میں عالیہ سر فرماتے ہیں کل یوم یوسف عا وحد و ہر وہ کا ہر وہ دن جس میں اللہ کی نا فرمانی نہ تمہارے لیے وہ دن عید کا دن ہے وہ دن خوشی کا دن حقیقی خوشی ہے جس دن تم سے کوئی گناہ سازہ نہیں ہوا ہاں جی تو شادی میں رسمات نے ان میں ہاں جی چلو شرکت کرنا تو شرد منع نہیں ہے لیکن شریف حدود میں رہ کر شرکت کرنا ہے شرط کو پاؤں تلے رون کر جائیں گے ہاں جی اور خود کو ان تمام محرم نامحرم مردوں کے بیچ میں جائیں یہاں جو ہے خود کو خوب بناؤ سنسر کر کے تو میرے عزا نے گرامی خدا کے خدا کے یہ کتابیں میرا آپ لوگوں کو درس و تدریر کا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو گناہوں سے بچائیں آپ لوگ ایک نیک سیرت خاتون بن دین پر عمل کرنے والا خاتون بن جائیں خارن گرامی ایک دن کی زیب و زینت کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں جی یہ دنیا ختم ہونے والے کل قیمت میں اس کا اثر عذاب کی صورت میں ہم دیکھیں گے معلوم نہیں جو ان بحایوں کا کل قیامن میں کتنا سخت عذاب اندازناک عذاب ہے اللہ بہتر جانتے میرا زین گرامی ہاں جی لہٰذا خود کو خوشی یہ آج کے دور میں حسن کا چادر خود کو چادر اور چادواری میں رکھنا خود کو حسن چادر اور پردے میں رکھنا بہت بڑا ہے ہاں اگر کوئی خاتون ہمیشہ چادر میں رہتے ہیں بازار میں گھر میں جہاں کھائے بھی جاتے ہیں وہ پردے میں جاتے ہیں تو آپ جو ہے ایک تو کر کے استعماری قوتوں کے ساتھ جہاد کرے ان شاطین لیس کے ساتھ دوسرا شیطان کے ساتھ ہاں جی جو مخفی دوسرا آپ کے نفس امارہ کے ساتھ تین دشمنوں کے ساتھ آپ جہاد کریں اور آپ کو ان تینوں محاذوں پر آپ کا آپ مجاہد کہیں گے اور آپ کو جو ہے مفت میں مجاہد کا ثواب ملے گا اگر آپ نے اس حجاب کو اللہ کی رضا کے لیے پہن لیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے پہن لیں اللہ کا حکم سمجھ کر خود کو حجاب کے اندر رکھیں جیسے تمام اور میں جہاں اللہ نے شعر پردہ کرنے کا حکم دیا ہے تو آپ بہت بڑا اور عظیم خاتون ہو آگے شاہ صاحب علیہ الحم فرماتے ہیں پھر جو امر معروف کے بعد میں کچھ لوگ جو ہے پاگل لوگ ہیں سچ مچ ہاں جی ان کے بارے میں فرماتے ہیں، اما مسلوب مصلوب ولاغل وہ لوگ جو سچ مچ ان کا عقل صلب ہو چکی ہے ہاں جی ان کا عاقل نہیں ہے ہاں جی مصلوب العقل عقل بالکل نہیں ہے پاگل ہو چکا ہے یا بالکل بیوقوف ہے عقل میں عقل نہیں سرے سے تو فلاں وجہ سے اگر انہیں قالن ہے دریا عوام کے اندر کوئی ایسا شاذ پایا جائے جو مسلوب العقل ہے جس کے بالکل عقل نہیں ہے اس صحیح غلط کا کوئی تمیز نہیں ہے سچموچ تو فرماتے ہیں فلاں شعالی تو اس پر شرن کوئی حکم نہیں ہے وہ آزاد لوگ ہیں میں ایسے لوگوں آزاد کمیٹی کا ممبر بولتا ہوں ہاں جی بل بلیہمب بلکہ چاہیے ایسے لوگوں کو جو سچ مجھ پاغل ہے اس کا عقل صلب ہو چکے ہے اس کو صحیح غلط کا کوئی تمیز نہیں ہے شذیف حمان بلکہ شاہی عینیہ حضرہ یہ کہ آپ اجتناب کریں مینکش کا کل بھی اس کے دل توڑنے سے کیونکہ اس بیچارے کو تو اللہ نے مکلح ہی نہیں بنائے تو آپ اس کو ڈان ڈپٹ ڈا کی نئے منقر کر کرنے کا اس کے دن میں تو کوئی چیز نہیں رہے گا اور وہ بیچارہ خامہ جو ہے اس کا دل ٹوٹے گا ہاں جی وہ پریشان ہوگا لہٰذا اس کے دل نہ ٹوٹے اپنے حال پر چھوڑے و وَا انترا ہے پھر فر آگے فرماتا عبد المال من کے بعد میں آپ جو ہے نرمی سے شروع کریں فوراً سختی سے شروع نہ کریں پہلے آپ اشاروں میں بولیں اگر صرف دیکھنا کافی تو اشارہ کرنے جائز اشارہ کرنا کافی ہے تو بولنا جائز نرمی سے بول کے اگر سیدھا ہو سکتا جو سر گناہ کو چھوڑ سکتے ہیں تو سختی سے بول نہیں سکتے سختی سے بولنے سے تھوڑا سا سال لیجیے بولنے سے کافی ہو تو ڈانٹنا جائز نہیں ہاں جی ڈانٹنا کافی ہو تو اس کو ہاں جی جیسے بیوقوف احمق کر کے اس کو جو ہے جوش نام دینا ہاں جیش نام بیوقوف احمد اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے اس کو شرمندہ کرنا جائز نہیں ہے اگر جو ہے اس کو احمد کے ڈالنے سے وہ باس آتے ہیں تو اس کو ہاتھ لگا کے اس کو گناہ سے ہاتھ سے روکنے جیسے تو یہ مراحل ہیں ان مراحل کو بھی خاص طور پر خیال رکھنا شاہ فرماتے و یاجب واجب, واجب انترایہ یہ کہ مراد کریں یاد رکھیں مراد کے عریف کا نرمی کو ہاں جی پھر نرمی سے ہی شروع کریں حکمت حمار کو ہمیں حکمت کو مد نظر رکھیں کن کے ساتھ نرمی اور حکمت سے پیش آ جائیں کیونکہ مقصد اس کو گناہ سے رونا ہے اپنے غوثی نکلنا ہے مامنو کے ساتھ اللہ حیا جو بہیا شاہ سے باہیا خاتون مرت ہے ہاں بس بے بے پردہ ہے آپ کا صرف اس کو دیکھنا کافی وہ چادر سے پہن لیتا تو اس کو نہ بولیں وہ تشتر حال وہ اپنی جو ہے لہٰذا آپ پر حکم ہے کہ آپ اس کی حالت کو چھپائیں کمائی سر جس طرح وہ اپنی حالت کو چھپانا چاہتے ہیں کسی کو اپنے اندر کی کمزوری کو دکھانا نہیں چاہتے ہیں چوری چھپے سے وہ غلطی کر لیتے ہیں تو آپ بھی اس کی حالت کو چھپائیں پردے میں رکھیں اس کو سراتن اس کو ڈال کے شرمندہ نہ کریں لیکن وہ معما اللہ حیا لیکن وہ شاد جس کا کوئی حیا نہیں ہے تو پھر کیا ہے اس کا حکم بحیا ہے وہ کھلے عام گناہ کر لیتے ہیں پھر اس کو وجود کر لیتے ہیں فب سے تو اس کے ساتھ معاملہ بلاکس ہے اس کو سختی سے پیش آ سکتے ہیں اور یہ شادقین کا نا خواب بازاری اراض دل اب بازاری ہوں جو ہم جو ہاں جی بے بے جو ہے کلی کوچوں میں پھرنے والا ہے بازاری شاعت ہو یا عاطل بےقوف اور غافل لوگ ہیں ہاں جی لوگ ہیں اور کسی کوئی کام نہیں رکھتے ہیں بس صرف لا میں مشروب رہنے والے لوگ ہیں فص کو ہجور میں مشروب رہنے والے لوگ ہیں احساس ان کے بعد ساختی سے پیش آ جائیں آگے پھر نئے ملک فرماتے ہیں وہ کل ہر وہ آبادی البلدان شہروں میں سے والقرا دیہاتوں میں سے شام، سرہ نشینوں میں سے وال باب الخیام خیمہ نشینوں میں سے یہ مختلف ڈھانجی کمیونٹیز ہیں ان میں ان لم فی کنفی محتصب اور ان کے درمیان کوئی محتسب نہ ہو یعنی کوئی ایک شخص کم از کم نہ ہو جو انہیں امر بھی مارو کرے نہ ان میں ایک محتسب کہ اس کے کا کام یہ نہ یا امر بن جو انہیں اچھا کو کم کرے و یا نا کر برائے سے روکیں اگر ہر گاؤں میں بستی ہوئی ہاں نہ ہو ایک بندہ بھی اثا جمیل مقلفین تو گناہ گار اس میں رہنے والے تمام مکلف تمام مسلمان لو کیونکہ اب میں گھر کرنے فرض نہ للکے بھایا یہ فرض کے بھائی ہے ہر محلے میں ایک بندے کو ہونا ہر صورت میں لازمی ہے اس وجہ سے ہمارے محلوں میں خطیب رکھتے ہیں آخون رکھتے ہیں بے شمام سب اس لیے لوگوں کو امیر معروف نے مل کر کا فارض انجام دے دیں ہاں جی کیونکہ یہ فرض کے فرض نہ الل کے بھایا فرض کے بھائی یعنی کچھ لوگ چند ایک لوگ ضرور اس ذمہ داری کو عمیر معروف کی ذمہ داری کو اپنے سر اٹھائیں اللمازن وہ لوگ جو تمیز رکھتے ہیں بین الحق والباطل جو لوگ حق و باطل میں حق تمیز رکھتے ہیں ان پر واجب ہے ہاں جی کہ معروف نہ من کر کریں کماں مزاج ہوں جس طرح سے پہلے شروع میں بھی کی شروع میں ذکر ہو گیا جو لوگ تمیز رکھتے ہیں صحیح اور غلط میں معروف اور منکر میں ان پر واجب ہے ان لوگوں کا معروف ملکر کریں جو معروف کو چھوٹے منکر کا ارتکاب کرتے ہیں ہاں جی لہذا جو ہے ہر محلے میں ہر دیہات میں ہر شہر میں ہر کمیونٹی میں امیر و معروف مل کر کرنے والا ایک بندے کا تو ہونا واجب ہے فرض کفائے اور اس کی ذمہ داری لوگوں کو برائے کاموں سے روکیں اچھے کاموں کی طرف دعوت دے دیں ہاں جی پیمبر کے زمانے میں ایسے لوگ تو ہمیشہ بولے بازاروں میں بھی اچھا ہر جہاں بھی وہ جانا چاہتے تو وہ جا سکتے تھے مرکز کرتے اس کو کوئی روکنے والا ٹونے والا نہیں ہوتے تھے ہاں جی اسے کام لوگوں کو سمجھانا نہ کر کے برانوں سے روکنا ہوتا تھا لیکن آج کرنے غریب مولانا جو ہے بازاروں میں اور کوئی گناہ کریں خاتون بازار میں بے پردہ جا رہے ہیں ہاں ایک مرد جو ہے کوئی بہائی کا کام کر رہے ہیں اس کو روکیں تو لڑائی پر آ جاتے ہیں ہاں جی لڑائی پر آ جاتے ہیں حالانکہ جو ہے اس کا رونا یہ ہم سب ہاں جی اس کو رونا جو ہے وہ اللہ کے حکم کی عید کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں اور جو اس کو منع کریں اس سے لڑائی کریں حرخت میں وہ گناہ کر رہے ہیں تو زنگر یہ امر معروف نہیں مل کر کے بابی الحمد ختم ہو